سے کیا کہنا چاہتے ہیں کیا ان کی تحریر کے لئے کیا انداز ہے اور تحریر کا کیا ان کا جو ہے طریقہ کار ہے ٹھیک ہے نا اس حوالے سے ایک منٹ سر ٹھیک ہے मगरे? السلام علیکم اچھا جی تو کسی بھی کتاب کو جب آپ پڑھتے ہیں اگر کتاب کو پڑھنے سے پہلے آپ کو پتہ چل جائے اس کے مصنف یا اس کے ملف کا طرز انداز اور طرز تحریر کیا ہے اس کے بعد پھر اس میں آسانی ہو جاتی ہے پڑھنے میں اور اس کتاب کو سمجھنے میں ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ صاحب ہدایہ رحمہ اللہ نے جو یہ کتاب لکھی ہے ہدایات جو اس وقت آپ کے سامنے ہے یہ ایک دم سے ہدایات ہی نہیں لکھی بلکہ سب سے پہلے صاحب ہدایہ رحم اللہ نے کتاب ہے بدایت المبتی بدایت المبتی یہ کتاب لکھی ہے بدایت المبتی اتنی لمبی نہیں ہے مختصر کتاب ہے بدایت المبتی جب وہ لکھے حضرت فارغ ہوئے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی نام بتایا کل کتاب میں بدا المبتدی تو بہت مختصر کتاب لکھی گئی تھی جو آپ سامنے آئی تو خود صاحب ہدایا نے سوچا کہ یہ تو بہت ہی مختصر ہے اور مغلک ہے جہاں پر بھی اختصار ہوتا ہے جو متون ہوتے ہیں ان کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے آپ نے بھی کئی سارے متون دیکھے ہوں گے اس کی پھر شروعات ہوتی ہیں اب صاحب یہ ہدایہ آپ اس کو پڑھیں گے تب بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اب یہ چیز اتنی مغلک ہے اور اس کے ایک لفظ کی تفسیر ہے تو پھر اس کا جو متن یعنی اس کی جو بدایت المبتدی ہوگی اس کا کیا حال ہوگا اس کے علاوہ اور بھی مختلف کتابیں ہیں فتوا کی جو مشہور کتاب فتو شامی آپ نے نام سنا ہوگا درمختار عبدالمختار ہے پہلے پھر اس کے بعد رد المختار اس پر لکھی گئی ہے تو جس کو فتح شامی کہا جاتا ہے المختار کو اس کا جو متن ہے عبدالمختار ایک مختصر ہے وہ کہیں کہیں بریکٹ میں اس کو لکھا ہوتا ہے رد المختار کو جب بندہ پڑھتا ہے بندہ اس کو دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ اتنی مغلق ہے اس کو ایک ایک لفظ کو سمجھنے میں اتنی دیر لگتی ہے تو اس کا جو متن ہے اس کو کون سمجھے گا تو بہرحال جو متون ہوتے ہیں مغلق ہوتے ہیں اور ان میں بڑی تفصیل ہوتی ہے تو اس لیے حضرت کو یہ شک لاحق ہوا کہ یہ مشکل ہو جائے گا قارئین کے لیے اور پڑھنے والوں کے لوگ اس سے استفادہ نہیں کر پائیں گے تو اس لیے حضرت پھر بیٹھے ہیں اس کی شرح لکھنے کو بیدا یا کی شرح لکھنے کو صاحب ہدایہ بیٹھے اور پھر ماشاءاللہ سے لکھتے چلے گئے ہیں. اتنی لکھی اتنی لکھی تفصیل سے کہ تقریباً اسی بیاسی جلدوں میں وہ سما گئی کفایت المنتی کا نام سے کفایت المتحی کیا کفایت المنتی نام بتا چکا ہوں یہ بھی آپ کو اب صاحب ہدایات نے دیکھا تو یہ بہت طویل ہو گئی تھی کہیں پر تو کثیر ہے اور کہیں پر تو طویل جب بدایت المفتی لکھی تو بہت مختصر تھی اب جب کفایہ لکھی تو بہت طویل ہو گئی اب حضرت نے کہا کہ اس کو پھر لوگ نہیں پڑھیں گے طوالت کی وجہ سے اور آج کل یہی ہوتا ہے کفایہ کو کون دیکھے اگر ہوتی ہے اب بھی تو ہے کفایا تو ہے لیکن یہ ہے کہ کون دیکھتا ہے اتنی لمبی کتابوں کو نہیں دیکھا جاتا اختصار کا دور ہے مختصر ٹھیک ہے نا اس کا آپ لوگوں کو زیادہ اندازہ ہے جو سلام بھی پورا نہیں لکھتے اچھا تو کفایت المنتی کو جب لکھا حضرت نے تو پھر کہا کہ یہ تو بہت طویل ہوگی اب کیا ہوگا اب پھر حضرت نے پھر سر پکڑ کے بیٹھے ہیں اور تیسری ایک کتاب لکھنے کو بیٹھے ہیں تیسری کتاب جو کہ ہدایہ آپ کے سامنے ہے یہ تیسری کتاب ہے پہلے ہدایت المبتلی لکھی پھر کفایت المنتحی لکھی اس کے بعد ہدایات لکھی جو اب آپ یوں ہدایہ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہدایت المبتلی کی تو شرح ہے اور کفایت المنتحی کا کی کیا ہے اختصار ہے یعنی کفایت المنتحی کو مختصر کیا گیا ہے اور بدایت المقتدی کی یہ کیا ہے شرع ہے اب آپ کو واحد سمجھ میں آئی اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ صاحبی ہدایہ نے جو کتاب لکھی ہے یہ بدایت المقتدی کی شرع ہے کفایت المنتحی کا اختصار ہے اب یہ ایک شرع ہے اس کے سامنے جو ہے وہ کیا ہے اس کا متن یاد رکھیں ہم جب پڑھیں گے تو نیچے تو شروع آئے گی اور ایک متن ہوگا متن کے اوپر ایک لکیر کھینچی ہے وہ ہوتا ہے متن آپ کتاب اگر آپ کے سامنے ہے تو آپ کسی بھی جگہ سے کھول کر سکتے دیکھ سکتے ہیں ایک سطر ہوگی اس کے اوپر ایک لائن لکھی ہوگی وہ متن ہے وہ بدایات المبتدی ہے تو ہدایات کا متن کیا ہے بدایات المبتدی ٹھیک ہے نا ہدایات کا متن بدایات المبتدی ہے جب جبایا مبت لکھی تھی صاحب ہدایہ نے تو دو کتابوں کا اپنے سامنے رکھا تھا دو کتابوں کو ایک المختصر القدوری اور دوسری جامع نہیں نا یہی تو غلطیاں ساری یہ کوئی نہیں بتاتا حضرت میں آپ کو بتاؤں کہ میں شاید میرا خیال سے مجھے بہت دور جا کر پتا چلا ہے بلکہ یوں میں کہوں کہ مجھے تخصص میں آ کر پتا چلا ہے تو پھر بھی یہ میرا خیال سے مشکل نہیں ہوگا شاید کہ مجھے تخصص میں ہی پتا چلا ہے کہ جو ہدایہ ہے اس کا متن کیا ہے یہ تو ہمارا مسئلہ ہوتا ہے کہ میں بتاتے بھی نہیں ہیں لوگ ٹھیک ہے نا تو ہدایا کا متن کیا ہے بدایت المبتی اور جب صاحب ہدایات نے بدایت المبتی لکھی ہے تو دو کتابوں کو سامنے رکھ کر لکھا ہے بدایت المبتی دو کتابوں کا نچوڑ ہے مختصر القدوری اور الجامع الصغیر کیا چیز المختصر القدوری اور الجامع صغیر ان دو کو ملا کر حضرت نے لکھی ہے بداعت المبتدی اور پھر بدایت المبتدی یہ متن ہے اور اس کی شرح جو ہے وہ کیا ہے ہدایات ہے آئی بات سمجھ رول نمبر ایک جی है? اچھا سمجھ آئی نا بات بدایت المبتدی کو لکھا ہے جامع سغیر اور مختصر قدوری کو سامنے رکھتے ہوئے اور پھر اس کے بعد ہدایہ کو لکھا ہے تو بدایت المبتی اس کا متن ہے تو ہدایات کا متن کیا ہے بدایت کوئی نہیں بتائے گا آپ کو اچھا تو یہ چیز یہ آپ نے ہمیشہ سے یاد رکھنی ہے بھولنا نہیں ہے اس کو بدایت المبتدی متن ہے ہدایات کا اور بدایت المبتی لکھی گئی ہے کس کو دیکھ کر جامع صغیر اور مختصر القدوری کہیں پر تو مختصر قدوری ہے اب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہدایہ کے اندر گویا کہ مختصر القدوری بھی آتی ہے اور جامع الصغیر بھی آتی ہے وہ کیسے کہ بیدایت المختی ان دونوں کا نچوڑ ہے لیکن اصل جو متن ہے وہ کیا ہے بیدایت المختی کا ہدایہ اچھا جی چلیں چھوٹے ٹوٹکے چھوٹے آپ کو کام آئیں گے ویسے کبھی ہمیں نہیں بتایا کسی نے بھی ہدایات پڑھاتے ہوئے میں نہیں سمجھا تک پتہ نہیں تھا شاید تحصی ہدایہ کا متن کیا ہے انداز تحریر نمبر ایک دس طریقے بتاؤں گا میں دس چیزیں بتاؤں گا آپ کو صاحب ہدایا کی دس نمبر ایک ہدایہ کے اندر آپ کو لکھا ہوا ملے گا قال رضی اللہ عنہ قال رضی اللہ عنہ اس سے مراد صاحب ہدایات کی ذاتی رائے ہوتی ہے صاحب ہدایہ کی ذاتی رائے اس سے مراد ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یعنی وہ خود ذاتی تصرف ہوتا ہے وہ جامع شریر کا بھی نہیں ہوتا اور مختصر قدوری کا بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا خود حضرت کا ذاتی تصرف ہوتا ہے صاحب ہدایات کا کال رضی اللہ عنہ جہاں پر بھی آپ کو لکھا ہوا ملے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ خود حضرت کی رائے ہے صاحب ہدایہ کی کسی اور کی نہیں اب یہ کہ یہ جو قال رضی اللہ عن لکھا ہوا ملتا ہے تو اصل جو اس کی عبارت تھی کالا العبد الععیف اف اللہ عن یعنی خود جو صاحب ہدایات نے لکھا تھا کتاب کو تحریر کرتے ہوئے اس وقت جہاں پر لکھا تھا کالا العبد العیف یعنی اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے اف اللہ عن لکھا تھا لیکن بعد میں تلامزہ نے کیا کیا ہے قال رضی اللہ عان کر دیا ہے اس کو ٹھیک ہے نا اب آپ کو ہدایہ اللہ عن لکھا ہوا ملے گا اس لیے جہاں پر کال رضی اللہ عن ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوگا صاحب ہدایا کی ذاتی رائے نمبر ایک آل رضی اللہ عنہ سے مراد صاحب ہدایہ کی ذاتی رائے ٹھیک نمبر دو ہاں لیکن لکھا جا سکتا ہے خاصا ٹھیک ہے لیکن محبت میں لکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا گنجائش ہے منع نہیں ہے اچھا نہیں ہے خاصا ہے ٹھیک ہے نا تو لیکن یہ ہے کہ منع نہیں ہے ممانعت نہیں ہے بہتر نہیں ہے استعمال کرنا لیکن لکھا ہوا ہے نا کتاب میں آپ اس کو کاٹ تو نہیں سکتے میں کوئی حرام بھی نہیں ہے اچھا نمبر دو صاحب آیا کہ ہاں جو مختار مذہب ہوتا ہے مختار مسلک کئی سارے یعنی اختلاف سگر کرتے ہیں کسی مسئلے کے اندر اس مسئلے کے اندر جو مختار مذہب ہوتا ہے صاحب ہدایہ کا اس کی دلیل کو بالکل آخر میں ٹھیک رت... ہے یعنی اقوال مختلفہ ذکر کرتے ہیں مگر ان کی جو قوی دلیل اور راج مذہب کی جو دلیل ہوتی ہے اس کو کیا کرتے ہیں آخر میں ذکر کرتے ہیں تاکہ وہ دلیل قبل والے مذاہب کے لیے جواب بھی بن جائے اپنے ہاں مختار مذہب کی دلیل آخر میں ذکر کرتے ہیں بس نمبر دو یہ صاحب ہدایا اپنے ہاں مختار مذہب جو ان کے نزدیک جو مختار مذہب ہوتا ہے اس کی دلیل آخر میں ذکر کرتے نمبر تین صاحب جب قال مشاع کہتے ہیں جب مشائے کہیں کے آئندہ قال خینا وغیرہ وغیرہ جب مشاع کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بخارا سمرقند کے علماء جب مشاعن کہتے ہیں تو اس کا مطلب بخارا اور ثمر قند سمر قندارا کے علماء مراد ہوتے ہیں ٹھیک ماورا کے گرد کے جو علاقے ہیں. اسی طرح جب فی دیار نا کہتے ہیں صاحب ہدایا فی دیار انا تو اس سے مراد بھی ماورا ان کے علاقے یہی بخارا سمر قند کے علاقے مراد ہوتے ہیں جب مشاعق نہ کہیں گے تو بخارا اور ثمر کے علماء جب دیا نہ کہیں گے فی دیا رے یعنی ہمارے علاقوں میں یہ ہو رہا ہے فی دیا رے تو اس کا مطلب بخارا اور ثمر کے علاقے نوٹ کر رہے ہیں آپ لوگ جی نمبر 6 نمبر چھ کوئی بات رہے گی میں تو بتانا تحریر کے اندر صاحب ہدایات مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں ماقبل گزری ہوئی چیزوں کے لیے یعنی ہم جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھائی کوئی مسئلہ اگر ذکر پہلے ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے تو صاحب ہدایات اس, اس کے لیے تین سے چار الفاظ استعمال کرتے ہیں گزشتہ آیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صاحب ہدایت ہیں ما تلنا بیما تلونا ما قبل میں ذکر کی ہوئی آیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں بیما تلونا ما قبل میں گزری ہوئی یا ذکر کی ہوئی آیات کے متعلق کیا کہتے ہیں بیما تلونا اور پہلے ذکر کی ہوئی احادیث کے متعلق فرماتے ہیں بیما روینا بما بی روینا نا بیما روینہ جی تو پہلے ذکر کی ہوئی آیا کے متعلق بیما تلونا اور پہلے ذکر کی ہوئی احادیث کے متعلق بیما روینہ اور پہلے ذکر کی ہوئی دلیل عقلی کے لیے کہتے ہیں بیما زکرنا قبل میں ذکر کی ہوئی دلیل عقلی کے متعلق کیا کہتے ہیں بیما ذکرنا تو گزشتہ آیات کے لیے بیما تلونا گزشتہ روایات کے لیے بیما روینہ اور آیات کے لیے بیما تلونا روایات کے لیے بیما روینہ اور عقلی دلائل کے لیے بیما ذکرنا اور کبھی کبھی ان سب کے لیے یعنی بلا اس کے یعنی خاص کرنے کے آیات کے لیے احادیث کے لیے دلائل اقلیت کے لیے سب کے لیے کیا کہہ دیتے ہیں لما بین کے لیے لیے بھی लिए भी کے لیے بھی لما اور گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ لماب عام ہے اور بیما تلونا بیما روینہ بیما زکرنا یہ ان میں سیارے کیا ہے خاص ہے ٹھیک ہے نا آئی بات سمجھ آیات کے लिए تلونا احادیث کے लिए रवैना دلعلی اقلی کے لیے ذکرنا اور کبھی کبھی ان سب کے لیے لے یہ تھا نمبر, چار. ہے؟ نمبر پانچ دلیل عقلی کو فقہ سے ظاہر کرتے ہیں دلیل عقلی کو فقہ سے تعبیر کرتے ہیں یعنی اگر کہیں پر دلیل عقلی کبھی کبھی دہرے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا کہتے ہیں ولفق ہو فی <كَذَا> کوئی مسئلہ ذکر کرتے ہیں اور اس کی دلیل عقلی ذکر کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں ولفک ہو ہو یہ ہے صاحب ہدایہ بتایا کہ ہدایات کیا چیز ہے بیدایت المبتدی کی شرح ہے یعنی اور کفایت المنتی کی اختصار ہے اور اس کا متن بیدایت المبتدی ہے اور اس کا متن کا مجموعہ کیا ہے اور جامع ہے پھر اس کے بعد آپ کو تحریر میں سے پانچ انداز بتائے ہیں جب اللہ جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد صاحب کی ذاتی رائے ہوتی ہے اور اپنے ہاں جو مختار ہوتا ہے صاحب ہدایہ کا تو اس کو کیا کرتے ہیں اس کی دلیل کو آخر میں ذکر کرتے ہیں نمبر تین صاحب ہدایات جب مشاع خنا کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بخارا اور سمرقند کے اولا اور جب فیار فی نہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب بخارا ثمر سمرقند اور ماوران ارد گرد جتنے بھی علاقے ہیں یہ مراد ہیں نمبر چھ نمبر چار پہلے ذکر کی ہوئی آیات کو بیمار تلونا سے تعبیر کرتے ہیں پہلے ذکر کی ہوئی احادیث کو بیمار روینہ سے تعبیر کرتے ہیں اور پہلے ذکر کی ہوئی دلیل عقلی کو بیمار کرنا سے تعبیر کرتے ہیں اور کبھی کبھی ان چاروں کے لیے احادیث آیات اور تل عقلی کے لیے کیا کہہ دیتے ہیں لمابینا ذکر کرتے ہیں نمبر پانچ دلیل عقلی کو فرقہ کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں یعنی کسی مسئلے کے دلیل عقلی دینے تو کہتے ہیں فی ہے کدا مسالا نے اگر کوئی مسئلہ ذکر کیا اس میں پوچھا تھا دبارہ بتائیں کہ مسالا نے کوئی مسئلہ ذکر کیا پھر اس کی دلیل عقلی دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں ول فک ہو کذا یعنی دلیل عقلی اس کی ہے ٹھیک تو پانچ آپ کو کیا بتائے ہیں انداز تحریر و تعلیف آج کا س